افلم جسیروں کے لفظ تو کیا یہ جی لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں پرتکون لحم کلوم یا لونا تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے اور بات کی تہ تک پہنچتے تو یہ جو لفظ قلب کے ساتھ عقل آیا ہے اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے چونکہ یہ بات میری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے نزدیک انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے اس کا ایک وجود حیوانی ہے خالص حیوانی و مکمل حیوان اور اعلیٰ ترین حیوان انسان اعلیٰ ترین حیوان ہے تمام حیوانوں میں سب سے افضل ہے اور اس میں وہ ساری فیکلٹیز ہیں کہ جو حیوانات میں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا ایک روحانی وجود ہے وہ مکمل وجود ہے انڈیپینڈنٹ ہے بالکل اس حیوانی وجود سے ایک علیحدہ اور مستقل غذا وجود ہے یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے یہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانی جسم میں جان کہاں ہے کچھ کہاں دل میں ہے کہیں ہے تو دل تو بدل دیتے ہیں لوگ پھر بھی وہ جان تو وہی وہی رہتی ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے تو جان کہاں ہے کس چیز سے متعلق دماغ سے متعلق ہے دل سے متعلق کہاں سے متعلق ہے تو لائف ہی کو ہم نہیں جانتے تو لائف سے آگے روح کا تعلق کس طور سے ہے ہم کیا جان سکتے ہیں ہس رب الناس رابا جانناس اتصال بے تقیف بے قیاس یہ متصل ہے یہ جو روحانی وجود ہے اور حیوانی وجود ہے یہ متصل ہے ملے ہوئے تو ہیں لیکن یہ اتحصال ایسا ہے بے تکیف بے قیاس نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے نہ اس کو کسی اور چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے لیکن ہے دو علیحدہ وجود ایک وجود پہلے پیدا کیا گیا تھا کما خلق راکم اول مرہ دوسرا وجود اس عالم خلق کے اندر آتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دونوں کی اپنی اپنی عقل ہے روح کی اپنی عقل ہے, ہے روح کی اپنی آنکھ ہے روح کے اپنے کان ہیں اور جسم کے حیوانی وجود کے آنکھیں اپنے آنکھیں ہیں اپنے کان ہے اپنی عقل ہے ان سماول بسر اولفعاد یہ حیوانی یہ کویا کہ انسان کے جو حیوانی ذرائع علم ہے وہ یہ ہے جن کے بارے میں گرتبوس سورہ بنی اسرائیل کے سائے کے حوالے سے میں تفصیل کر چکا ہوں ان سماول بسر اولفعاد اک اللہ کا کان آٹھو لیکن انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ دیکھتی بھی ہے یہ سنتی بھی ہے اس کے اپنے کان ہیں وہ غیر مرئی کان ہیں غیر مرئی آنکھیں ہیں لیکن اس کی اپنی عقل ہے اب یہاں دیکھیے یہ دونوں چیزیں واضح ہو جائیں گی تکون لہم قلوم يَعْقِلُونَ بِهَا تو ہوتے ان کے دل کے جن سے یہ بات سمجھتے اور آزان ال یسما بےحا یا ہوتے کان جن سے یہ سنتے فا لا تابل اب سار فلا قلوب النتی سے اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں یہ کون سا اندھا ہے ابو جہل اندھا تھا کس اعتبار سے ابو لہب اندھا تھا کس اعتبار سے ولید بن مغیرہ اندھا تھا کس اعتبار سے ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی ان کے دل اندھے ہو گئے تھے ان کی روحیں اندھی ہو گئی تھی ان کے اوپر اپنی دنیاوی اغراض اپنی ضد اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر اور جو بھی ان کے اندر اصبیتیں تھیں اس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کے اوپر پٹریاں چکی تھیں کہ وہ روح نہ دیکھتی تھی نہ سنتی تھی یہ ہے اصل میں یہ معاملہ فائن نہ لات افسان ایک ہے آنکھیں اندھی لیکن ہو سکتا کا دل ہے وہ لیکن یہ کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑی بات نہیں اتنا دل کا اندھا ہونا افلم یسیم یا کلو نہ تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں پھر ہوتی ہیں ان کے دل کے جن سے یہ بات کو سمجھتے اور آزانون یسماؤں نہ بےہا یا کان روح کے کان جن سے یہ سنتے دیدن دیگر آموش سنیدن دیگر آموش اس لیے کہ ظاہر بات ہے بستیوں کو تو وہ دیکھتے تھے کتاب بھی دیکھ رہا ہے کہ کار آ ہے اسے بچنا ہے وہ بھی اپنی جان بچاتا ہے انسان نے بھی دیکھ لیا اور وہ بھی مچانے کے لیے ایک طرف ہو گیا تو کوئی بڑا فرق نہیں یہ حیوانی جو دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہے لیکن انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے پندہ لا تامل ابسور والا چن تامل قرب التی اس لیے کہ داخے اندھے نہیں ہوا کرتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں اس لیے کہ روح کا مسکن قلب ہے یہ ہم جانتے ہیں روح کا مسکن کلب ہے یہ ہم نہیں جانتے کہ کیسے کس طرح بہرحال دل کو آپ اگر کہیں کاٹیں گے پیٹیں گے تو کہیں وہ آپ کو اس میں روح نظر نہیں آئے گی وہ غیر برعشے ہے لیکن تعلق اس کا جو ہے وہ کلب انسانی کے ساتھ ہے وہ استاد جو خلف انگاہ وعدہ ہو اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں نبی آپ سے عذاب کی اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف مرضی نہیں کرے گا وہ عذاب آئے گا کس شکل میں آئے گا ابھی اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے کب آئے گا وہ بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے یہ ہم میں پڑھائے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے کل ان عدلی یا قریب المبائی دمباتو ادون کے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے وہ ان دا یوم ان دا رب کا کالف صنعت ان دماتا اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک ہزار برس کا ہے اس حساب سے جو تم تعداد جانتے ہو انسانی عام حساب سے جو ایک ہزار برس ہے دنیا کا ہمارا حساب سے وہ درحقیقت اللہ کا ایک دن ہے یہ مضمون چونکہ قرآن مجید میں پھر سورت سجدہ میں پھر آئے گا دو مرتبہ آیا تو یہ مضمون یوں سمجھیے کہ یہ محکمات میں سے یہ متشابہات میں سے نہیں ہے بات بہت بالکل پختیا ہے واضح ہے یدمر کانم اقدار تو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے وہی جو تین کام ابتدائی جو شاہ ولی اللہ دینوی رحمۃ اللہ علیہ کی تسنی حجت البارغہ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں ابداع خلق اور تدبیر تدبیر کس کا کام ہے اس تیسرے کام کے ضمن میں اللہ کا جو بھی ایک نقشہ بنتا ہے اس کی مشیت کا وہ ایک ہزار سال کا ہوتا ہے ہمارے حساب سے اس کا ایک دن ہے وہ اس کی ایک پلاننگ ہو جاتی ہے اس کے احکام جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس کی پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو ایک ہزار برس کی پلاننگ ہے ہمارے حساب سے اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے وکائی منقریت املۃ اللہ اور کتنی ہی مستیاں ایسی ہوئی ہیں کہ جنہیں ہم نے ڈھیل دی تھی وہی ازاد لیکن وہ تھی گناگار خست ہوا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا بھائی لی لمسی اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے نذیر و مبین کہہ دیجیے نبی اے لوگ میں ہوں ایک خبردار کرنے والا صاف صاف تمہارے لیے ایک خبردار کرنے والا آیا ہوں ڈرانے والا آیا ہوں بتا دینے والا ہوں کہ یہ یہ براہ زندگی کے آنے والے ہیں پھر نبین عامل عامر سوالحات تو لائیں اور دیکھ عمل کریں لہوم مقفرت ان و رست ان کے لیے اللہ کی طرف سے مقفرت ہے یہ میں بشارت دے رہا ہوں اور رفق الکریم اور بہت ہی معزت روزی ملے گی ولزین صاف ہی آیات نا اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں تگود کریں گے کہ انہیں کسی طریقے سے فیل کر دیں ناکام کر دیں غیر مؤثر کر دیں ان آیات کو پھیلنے نہ دیں اولا کا صاب تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جہن والے ومارسلام القبل کا یہ ایک کافی مشکل آیت ہے قرآن مجید کی جو اگلی آ رہی ہے اور اس میں کافی تین و کال ہے ومارسلام قبل کا بھی رسول ان ولا نبی ازا تمنا الکشیت امنیتی اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی رسول نہ نبی اللہ ازا تمنا مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی خیال باندھا کوئی پلاننگ کی کوئی نقشہ بنایا اپنے کام کا ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے کہ اب یہ کیجیے اب یہ کیجیے اب یہ کیجیے ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کسی خطا کا کوئی امکان ہی نہیں وہی چاہے وہ وہی جلی ہو اور چاہے وہی خفی ہو نبی کے لیے وہی جلی وہی خفی دونوں محفوظ ہیں وہی خفی کے اندر بھی شیطان یا شیطانی قوتیں کوئی در اندازی نہیں کر سکتی لیکن یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں سمجھنا کہ نبی کی حیثیت بالکل ایسے ہے وہ کسی زمانے میں آج معاملہ ہو گیا وہ تار جو جاتے تھے گٹ گر گٹ گڑ گڑ گٹ گٹ ہو رہی ہے ادھر سے ہو رہی ہے ادھر سے وہ جو ہے مشین بول رہی ہے تو بیچ میں تو مشین ہے کچھ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہ ہو نبی کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو نبی کی اپنی کوئی پلاننگ ہی نہ ہو یہ تو عام انسان بھی دیکھیے اگر کوئی آپ کو یہ کہے بس کہا کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ تو آپ کہیں گے میں میری شخصیت میری بھی کوئی سوچ ہے میری بھی کوئی اس معاملے کے اندر مجھے بھی کوئی رائے جو ہے تو نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس ہر لہجہ وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے نہیں بلکہ یہ کہ ان کو ایک حکم دے دیا گیا اس پر پھر وہ خود بھی سوچتے ہیں تبلیغ کیجئے جیسے حکم آیا انضر شیرت القربین اب اپنے قریبی رشتے داروں کو خبردار کیجئے اب یہ کام نبی کا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو اور بنو ہاشم کے تمام مردوں کو آپ نے بلا لیا یہ جو تدبیر ہے یہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تدبیروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی خطا ہو جائے کسی وقت کوئی بات جو ہے غلط بھی ہو جائے یہ بات کیونکہ اس کی ذاتی اس کا ذاتی اشتہاد ہے چناتے صحابہ کرام بھی یہ کرتے تھے غذبۂ بدر میں حضور نے جہاں حکم دیا تھا کیمپ لگانے کا تو وہ جا کر بار صحابہ پہنچ گئے کہ حضور دیکھیے اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کیمپ ہمارا ہونا چاہیے سر تسلیم خم ہے اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو پھر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اپنی رائے بھی پیش کریں آپ نے فرمایا ہاں کہو انہوں نے ارض کیا کہ ہمارے نزدیک کا تجربہ ہمیں جنگوں کا ہے اس کے بنا پر ہم ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ ہے ہمارا کیمپ وہاں لگنا چاہیے اس وادی کے اس گوشے میں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں سے خیمے اٹھاؤ اور وہاں لگا دو ظاہر بات ہے یہ تدبیر تھی تدبیر تھی ذاتی ذاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اختلاف کے صحابہ کو گنجائش ہے اور انہیں اپنی رائے پیش کرنے کا بھی موقع ہے اگر یہ وہیں سے ہوتا تو ظاہر پھر وہاں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے کیمپ اکھاڑا جائے تو اس طرح کے معاملے میں خطا بھی ہو سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس قسم کے معاملے میں کوئی دراندازی جو ہے شیطان کی طرف سے بھی ممکن ہے اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چونکہ عصمت انبیاء کے بارے میں جو بہت حساس تمام اہل ایمان جو ہے بہت حساس ہیں تو یہ آیت جو ہے تو یہ گویا یوں سمجھیے کہ یہ حلق میں پھنس جاتی ہے اس کو اس طریقے سے قبول کرنا بڑا مشکل ہے تو تعمیلیں بڑی دور رستار بھی کی گئی ہیں لیکن میرے نزدیک اس کی بھی سیدھی سی بات ہے یہاں تک کہ میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں تعبیر نخل کا کہ حضور نے مدینے میں جا کر کہا کہ آرٹیفیشل پولینیشن وغیرہ کے لیے تم جو قریب کر دیتے ہو کھجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے ہو تاکہ فرٹیلائزیشن زیادہ ہو جائے اور پھر یہ کہ پھل زیادہ نہ کرو تو کیا ہے آپ کے بس یہ کہنے سے صحابہ نے نہیں کیا لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا ہم نے نہیں کیا تعبیر نقل اس عالم نے نہیں کی تھی فصل کم ہو گئی ہے فرمایا انتم عالم و بے عمور دنیا کو یہ معاملات تمہارے میں یہ سکھانے تمہیں نہیں آیا ایگریکلچر سکھانے نہیں آیا تمہیں میں میں تو آیا ہوں یہ ہدایت دینے کے لیے جو ہدایت میں دوں جو میری جو نبوت و رسالت کا جو ایشو ہے جو اس کا موضوع ہے اس پر تمہیں میری ہر بات کو ماننا ہے لیکن یہ جو تمہارے معاملات ہیں, یہ تجرباتی معاملات ہیں اب دیکھیے تجرباتی کیونکہ وہ تجربہ تھا انہیں وہ کرتے سے درات کرتے تھے اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہو تو اس سے یہ کہ پھل زیادہ ہوتا ہے تو تجربے پر تھا اور تجربے ہی کی بنیاد پر سائنس ہے پوری سائنس کیا ہے ایکسپریمنٹیشن ہے نا اسی کے اوپر تو یہ سائنس ڈیولپ ہوئی ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ اس سے خارج سمجھیے اس میں کوئی تعلق جو ہے دین کا اس سے نہیں ہے انتم تم عالموں میں عمورے دنیا تم اپنے ان دنیاوی معاملات کو جو تجربے پر جس کا دار و مدار و ہے مجھ سے بہتر جانتے یہ حدیث ہے بخاری شریف کی الحمد للہ اللہ تعالی ان پر لاکھوں نعمتیں اور اپنی رحمتیں نادل فرمائے یہ چیزیں محفوظ محبل نے ہمارے لیے تبھی تو ہمارے لیے کچھ کہنے کا اور بولنے کا موقع ہے تو فرمایا تم عالم و عمر دنیا کو اسی طریقے کا مسئلہ یہ ہے ومار سلام ان قبل قبل رسول ولا نبی اللہ ازا تمنا جب وہ کوئی اپنی اسکیم بناتے ہیں اپنی پلاننگ کرتے ہیں القش شیطانوں کی املیتیں ہی تو شیطان ان کے خیال میں کچھ ڈال دیتا ہے کہتے تمنا آرزو اب دیکھیے آدمی سوچتا یہ حسرہ ہو جانا چاہیے یہ کام یو ہونا چاہیے مثلا جب کہ آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تو میرا قیام ناممکن ہو گیا ہے اس لیے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ جو خاندانی ایک پروٹیکشن حاصل تھی بنو ہاشم کی وہ ختم ہو گئی اور اب خاندان بنی ہاشم کا سردار بھی ابو لہب ہو گیا ہے کہ جو بہت ہی سخت دشمن ہے ذاتی طور پر حضور کا تو پھر آپ نے سوچا اب کیا کروں کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں تو آپ نے طائف کا سفر کیا لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ جو ہے ناکام وہاں سے آنا پڑا وہاں کوئی آپ کو ریسپانس نہیں ملی بلکہ زندگی کا سخت ترین دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت موجود ہے ان کے ہوش کے دوران تو سمجھئے کہ غزوہ ہے کا دن سخت ترین تھا تو انہوں نے کبھی پوچھ لیا کہ حضور آپ پر عہد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے آپ نے فرمایا ہاں طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا وہ سختی ہوئی پر لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کیا تھا کہ یہ سعادت جو ہے یہ تاریخ کے لیے نہیں لکھی تھی یہ سعادت یسرب کے لیے لکھی تھی جو مدینہ منورہ بننے کی سعادت جو ہے مدینت النبی بننے کی سعادت اللہ کی حکمت میں مدینے کے لیے تھی وہاں حضور گئے بھی نہیں اور وہاں کے چھ آدمی مان لے آئے اور کھڑکی کھل گئی وہ مارسلم قبل قبل رسول ولا نبین اللہ تمنا القا شیطان صح اللہ مایور کے شیطان پھر اللہ منسوخ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس چیز کو کہ جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے سم کے مغواہ آئے پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا یہاں آیت جو ہے آیا ہی فیصلوں کے معنی میں ہے وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے یہ توجیع ہے میرے نزدیک اور یہ قریب ترین ہے اس توجہ سے کہ جو موز القرآن میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف سے ہے تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس پر کافی اطمینان ہے جانا مایوقہ فی قروب ہی مرا دو اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ شیطان کی طرف سے جو کوئی آمیدش ہو جاتی ہے کسی وقت اس قسم کے معاملات میں تو اس کو اللہ تعالی فتنا بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے روغ ہوتا ہے بل قافیت اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں وہ ان ظالمین الفی شقاط بعید اور یقیناً ظالم جو ہیں وہ تو یقیناً مخالفت میں اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں بل یالم النزی نبوۃ العلما اور یہ تاکہ جان لیں وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا تھا نہحق کو بھی رب یہ سب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے پھر جو بھی آخری فیصلہ اللہ کا آتا ہے اس پر پورا انشرہ ہو جاتا ہے پیوں منو بے ہی تو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں فتخ میں تو لہو کلو بوم اور اس پر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں و ان اللہ حاض الدین عامن ال صلاف مستقیب اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان کو جو ایمان لائیں سیدھے راستے کی طرف یعنی کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جائے ابریشن جس کو ہم کہیں گے ذرا کہیں ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ساخت افیدا کر دیتا ہے اور پھر ان کے رخ کو بالکل صحیح سمپ میں موڑ دیتا ہے ولاج دال نبی میں کفروفی مریت من اور یہ لوگ جو کور کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہ ہی میں رہیں گے جن کے شکو کو شبہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے حتا تاط یا سات وقت یہاں تک کہ یا تو قیامت آدھم کے ان اچانک اور یا یہم عذاب یوم نقیم یا پھر وہ عذاب جو ہے بانج دن کا یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا بانج ہوگا بانج دن یوم نقیم کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے الملک یومز اس دن راج ہوگا پھر صرف اللہ کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا یہاں کو میں بہ یعنی یہ کہ آج بھی راج تو اللہ ہی کا ہے حکم اسی کا چل رہا ہے لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ, کچھ ڈرامے سے ہو رہے ہیں کہ یہاں یہ یہ بادشاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ سردار ہے قبیلے کا کچھ نہ کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ سب پردے اٹھ جائیں گے لے من اليوم لاہ الواحد القار پکارا جائے گا آج کے دن کس کی بادشاہی ہے اللہ کی جو واحد ہے قہار یا کو ہوں گے ان کے مابین فیصلہ کرے گا فلدین عامن و عامر السوالحات <سؤال> نڑیم تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ہوں گے جنتوں میں نعمتوں والے باغات میں ولدین کفر و قدم و بےآنا وہ لوگ کہ جو کفر کے ربش اختیار کریں اور ہماری آئے کو جھٹلائیں لہم عذاب المحیم تو ان کے لیے ہوگا اے آمیز رسوا کل اذاب و الدین حاجر اللہ یہ ہجرت کا کیونکہ یہ بالکل مکی دور کے بالکل آخری زمانے کی یہ سورت ہے بالکل متصر سمجھیے جیسے کہ ہجرت کے متصلن بعد سورہ بقرہ ہجرت کے بالکل متصلن قبل یہ سورہ حج و الدین حاضر الفیص کوتے رو اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں پھرکھا وہ قتل ہو گئے اور ماتو یا یہ کہ اپنی طبی موت مر گئے زکنسکن حسانہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو لازمن لازمن بہت رشتے حسن آتا فرمائے گا وَإن اللہ خیر الرقی اور یقین اللہ ہی ہے بہترین رش دینے والا اور وہ لازمن داخل کرے گا انہیں ان مقامات پر کہ جن سے وہ راضی ہو جائیں گے وہ علیم الحلیم اللہ تعالیٰ یقین علیم ہے سب کو جاننے والا اور حلیم تحم الوالا ہے, ہے ذارق آسلم یہ تو ہے ہی اور یہ کہ جو شخص زیادتی کرے جس نے بدلہ لیا بمثل مسلم ماؤ کے ہی جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا سمبا موغی عالیہ پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے رنگ سورن اللہ تعالیٰ اس کی لازمن مدد کریں گے یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلہ لیں پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا پختوادہ ان اللہ اللہفور یقین اللہ تعالیٰ آفو غفور ہے معاف فرمانے والا در گزر کرنے والا ہے غالبہ بین اللہ یو نفنہ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے اسی عضل پر انصاف پر یہ نہ ہو تو جیسے کہ ابھی آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے نصف و نہ کرتے رہتے تو زمین میں فساد بن جاتا نہ حجمت سما میں سالوات مساج تو یوز کرو فیصم اللہ اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے ذالک بین اللہ ظال فی النہار اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا وہ فی رحار اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے وان اللہ سمیع البیر اللہ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے ذالک بین اللہ اللہ الحق یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے ذات برحق جس کا حق ہونا کتائی ہے یقینی و انما یدول ہی حول باطل اور جس کو وہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے آدر ہوا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں وَََ اللہ حول علی القبیر اور یہ کہ یقین اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا الم تعلامائے مان کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فتوس میں حل اور وہ مقبر ہوا تو زمین سبز ہو جاتی ہے سر سبزی شادابی نظر آتی ہے ان اللہ لطیف الخبیر یقینا اللہ تعالی بڑی ہی خفیہ تدبیریں کرنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے باریک بین بھی اس کے معنی ہے لطیف کے اور خفیہ تدبیر کرنے والا لہو معافی سماوات و معافی الرد جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے وہ ان الغ لہو الغنی الحمید اور یقین اللہ تعالی الغنی ہے یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں الحمید ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے ستودہ صفات ہے اسے کسی ہم کی ضرورت